يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِلَّهَا وَرَسُولَهُ فَكَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عَلَيْهِ وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأأوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أتعنا الله وآتعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أتعنا سادتنا وكبراءنا فأذلون السبيلا ربنا آتهم ذيفين من الأعذاب ولعنهم لانا كبيرا جس دن ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا آگ میں تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے وڈیروں کی اطاعت کی انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا اے ہمارے پروردگار انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لانت فرما ہر قسم کی حمد و صنا اللہ وحدہ لا شری کی ذات اقدس کے لیے درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزیز بھائیوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی نماز کا طریقہ وہ جمعے کے خطبات میں تفصیل سن رہے ہیں ہم پچھلے جمعے تک کرکبیر تحریمہ کے بعد کات مکمل کرنے تک پہنچے تھے کت مکمل جب ہو جاتی تھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ رکو جاتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکو جانے کی کیفیت رکو کی کیفیت اور رکو سے اٹھنے کی کیفیت یہ مسائل بہت ہی زیادہ اہم ہے آج مسلمانوں میں جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم وہ نماز پڑھتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے ہماری نماز امام الانبیاء محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اہم مطابق ہے جن لوگوں کا یہ دعوی ہے واہ، واہ، واہ، واہ، وہ بھی رکوع کے اندر وہ کام کرتے ہیں جو امام الانبیاء نے ساری زندگی نہیں کیا وہ بھی رکو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جس طریقے سے رکوع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بلکہ سراسر مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کی کیفیت کے خلاف وہ اس کے رکوع کی کیفیت ہوتی اس کی تفصیل انشاء شاء اللہ الرحمان آئے گی اور جو رکوع صحیح نہیں نہ کرتا نماز میں جو رکوع صحیح نہیں کرتا نماز کے اندر اس پر جو وعید امام المبیات کی صحیح سند کے اندر موجود ہے وہ وعید بھی آپ کو سنائیں گے وہ بھی آئے گی لیکن کیونکہ رکوع شروع کرنے کے لیے ہم نے ترتیب سے امام المبیا کا طریقہ بیان ہو رہا ہے جب امام المبیا رکوع کے لیے جاتے رکوع کے لیے قیام سے جھکتے تو ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بہت سی صحیح احادیث ہیں امام المبیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پیارے پیغمبر رکو جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے رفع رفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا اور یدین ید عربی زبان میں ہاتھ کو کہتے ہیں یدین ہاتھ کا تصویر ہے یدن کا دو ہاتھوں کا اٹھانا یہ رفع الیدین کا مانا ہے امام المبیا نماز کے اندر, کے اندر جب رکو جاتے جب رکو جاتے, جاتے, جاتے تو پیارے پیغمبر اپنے دونوں ہاتھوں کو مزید اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے رف اور دین کرتے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو کے لیے اپنے جھکتے اور اپنے ہاتھ مبارک اپنے گھٹنوں پر جا کر ٹکا لیتے میں نے یہ کہا ہے کہ امام المبیا نے جتنی اپنی زندگی میں نمازیں پڑھی ہیں جس نماز کے اندر سید بلد آدم نے رکوع کیا ہے جس نماز میں رکوع کیا ہے جب بھی رکوع کیا ہے مدینے والے امام نے اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھایا ہے میں ان بہت ساری احادیث میں سے صرف پانچ یا چار یا کموں بیش حدیثیں ان اللہ الرحمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ذرا ان حدیث پر غور کرنا سب سے پہلی حدیث یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی متفقن علیہ روایت ہے متفقن علیہ روایت دنیا میں دنیا میں مسلمانوں کے ہاں اللہ کے قرآن کے بعد صحیح حدیث میں سے سب سے بلند سب سے اونچا سب سے اعلیٰ جس حدیث کا درجہ ہے وہ وہ حدیث ہوتی ہے جو متفقن علیہ ہوتی ہے ویسے تو اس بات پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے اجماع ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب دنیا میں امت مسلمہ کے پاس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحیح بخاری شریف ہے صحیح بخاری کے بعد دنیا میں سب سے صحیح کتاب وہ صحیح مسلم شریف ہے کتاب اللہ کے بعد یہ دو کتابیں محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ یہ دو کتابیں وہ کتابیں ہیں جن پر ساری دنیا کے مسلمان عرب کے آجم کے سب متفق ہیں کہ یہ دو کتابیں پرانی مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہیں پہلا درجہ بخاری کا دوسرا درجہ صحیح مسلم شریف اور جو حدیث ان دونوں کتابوں کے اندر ہی موجود ہو بخاری کے اندر بھی موجود ہو اور وہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہو اور اس کی سند اس کو بیان کرنے والا راوی جو بخاری میں ہے وہی راوی اس کو بیان کرنے والا صحیح مسلم شریف کے اندر ہے تو اس روایت کو کہتے ہیں یہ متفق علیہ روایت ہے اس پر امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ دونوں دنیا کے بلند پایا محب سین نے اتفاق کیا ہے دونوں نے اس حدیث کو فلاں صحابی سے نکالا ہے ایک ہی حدیث گویا قرآن مجید کے بعد دنیا میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ پکی بات وہ ہوگی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہوگی جس پر بخاری اور مسلم متفق ہوتا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق روایت. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں الفاظ سن لینا میرے بھائیو انشاءاللہ میں وہ الفاظ سناؤں گا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہیں کہتے ہیں عبداللہ بن عمر انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفا ہے حضو من کے بئی ہے حسلاتا لوگوں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے جب نماز شروع کرتے جب نماز کا افتتاح کرتے تو آپ گانا یارف یادئی ہے حضرہ من کے بھائی ہے امام الانبیاء اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے وہرا لکوے اور جب رکوع جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے وہ ادا رفا رو مینر رکوے اور جب وہ اپنے سر کو امام و رکوع سے اٹھاتے رفاہما کنگالے تو آپ ایسے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جیسے نماز شروع کرتے وقت نماز کا آغاز کرتے وقت امام المبیا نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے ایسا رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت ایسے ہی پیارے پیغمبر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے وہ کالا سمے اللہ علیہ حمیدہ رب نا اور پیارے پیغمبر سر اٹھا کر رسول کر کے یہ دعا پڑھتے تھے ربانہ سمع اللہ علیہ حمیدہ ربنا لکل حمد اور پھر وہ کانا لا یف آلو دال کا پھر سجودے وہ کانا لا یف آلو دال کا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاتھوں کو اٹھانے والا عمل سجدوں میں نہیں کرتے تھے سجدوں میں سجدے سے اٹھتے ہوئے اگلے سجدے میں جاتے ہوئے رف الدین نہیں کرتے تھے وَقَانَ لَا يَفْعَالُ ذَلَكَ فِي سُجُودِ امامُ الْنَبِيَا سجدے میں جاتے ہوئے یہ رفو الیدین نہیں کرتے تھے ایسا نہیں عمل کرتے تھے میرے بھائیوں یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان سے بیان کی ہے ان کے لختے جگر عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم بن عبداللہ نے سالم نے اور سالم سے اس روایت کو روایت کیا ہے امام زہری رحمت اللہ علیہ نے اور امام زہری سے روایت کرنے والے تقریباً سولہ لوگ ہیں سولہ لوگ امام زہری سے روایت کرنے والے کتنے ہیں سولہ بندوں نے اس روایت کو روایت کیا ہے اور ان 16 میں سے ایک سفیان بن این سفیان بین این سے اس, رو, اس روایت کو آگے بیان کرنے والے بتیس لوگ ہیں بتیس افراد بتیس رواس سین سکھا راوی سارے اور ان سولہ میں سے جنہوں نے امام جوہری سے اس روایت کو بیان کیا ہے ان سولہ میں سے ایک روی ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ مطلع امام مالک والے امام و اہل المدینہ امام مالک سے اس, اس روایت کو بیان کرنے والے تیس لوگ ہیں تیس لوگ یہ وہ تیس لوگ ہیں یہ وہ بتیس لوگ ہیں جن کی سندیں بالکل صحیح دنیا کے اندر موجود ہیں اور حوالے میرے پاس لکھے ہوئے ہیں میں ایک ایک بندے کی روایت کا حوالہ اللہ کے پدر سے آپ کو سنا سکتا گویا یہ روایت متواتر ہے متواتر متواتر روایت بنتی ہے یہ متواتر روایت کون سی ہوتی ہے سب مانتے ہیں اس بات کو ہمارے حنفی بھائی وہ بھی اس روایت کو تسلیم کرتے ہیں وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کے بعد متواتر حدیث کا سب سے اونچا درجہ ہے اور متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو بیان کرنے والے اتنے لوگ ہوں کہ ان لوگوں کا جھوٹ پر اکٹھ کر لینا جھوٹ پر جمع ہو جانا یہ محال ہو یہ روایت اس روایت کو یہ لوگ میں نے آپ کو تعداد بیان کی ہے کہ اس کو بیان کرنے والے کتنے زیادہ لوگ ہیں ان لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن کہ انہوں نے اپنے پاس سے ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک جگہ پر فیصلہ کر لیا ہو کہ ہم نے یہ جھوٹ گھڑ کر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگانا ہے اور پھر سب نے مل کر اس جھوٹ کو بیان کرنا شروع کر دیا ہو اللہ کی قسم یہ بات ممکن یہ بات ممکن نہیں ہے متوقر حدیث ہے یہ مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متوقع سند سے یہ عمل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے اور اس کو صرف بخاری نے نہیں یہ مسلم نے نہیں اس کو امام ابن خدمہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بن خدمہ میں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بنے حبان میں امام ابو ابانا رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی صحیح ابو ابانا کے اندر امام ترم نے ابو تبود نے دنیا کے بڑے بڑے محدثین نے اس روایت کو صحیح صنعت کے ساتھ اپنی اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے اور اس پر اللہ اکبر امام ابن عبد البر ان کی کتاب ہے الاستذکار الاستذکار اس الاستذکار میں امام ابن عبد البر وہ رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں وہ حدیث لامتنا دنیا کے لوگوں یہ عبداللہ بن عمر والی یہ بخاری وَبطل اور مسلم وَبطل کی یہ متفق کنال ہے یہ ایسی روایت ہے لام مت آنادن پوری کائنات میں اس پر تان کرنے والے اس پر عیب لگانے والے کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے کسی کو کوئی, کوئی جگہ ہی نہیں ہے جس جگہ سے وہ اس پر تان کر سکے اس پر عیب لگا سکے اس کے اندر کوئی نقص اور کمزوری نکال سکے ایسی کوئی جگہ اس کے تان کی جگہ دنیا میں کسی کے موجود ہی نہیں اور امام بگوی رحمت اللہ علیہ شرح سنہ کے اندر اپنی کتاب شرح سننا کے اندر انہوں نے لکھا ہے سادہ حدیث متفقن علی صحت ہی دنیا کے لوگوں یہ عبداللہ بن عمر والی حدیث متفقن علی صحت اس کے صحیح ہونے پر سوری دنیا کے اہل علم محدثین کا اتفاق ہو چکا ہے کوئی محدث دنیا میں ایسا نہیں جو اس حدیث کے صحیح ہونے پر اتفاق نہ کرتا یہ ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور دوسری روایت عبداللہ بن عمر کی صحیح بخاری شریف کے اندر سے ہی وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ پہلی حدیث ہے دوسری حدیث سن لو اس یہ دلیل کس بات کی دے رہا ہوں میں نے شروع میں بات کی ہے کہ سرور دو عالم جب رکوع کے لیے جاتے تو پیارے پیغمبر ہمیشہ رکوع کے لیے جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے اس کی دوسری دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد نافے بیان کرتے ہیں پہلی روایت عبداللہ بن عمر سے کون بیان کرتا تھا ان کا بیٹا سالم یہ عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں ان کے شاگرد نافے رحمت اللہ علیہ ناف کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ خان في کانا ادا دخلا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب نماز میں داخل ہوتے تو اللہ اکبر کہتے وہ رفا ید اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے و ادا رقا رفا ید ہے عبداللہ بن عمر جب رکو کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے رفول کرتے و ادا قال سمع اللہ علیہ حمیدہ رفا یا ہے اور جب عبداللہ بن عمر سمے اللہ لمن حمیدہ کہتے اس وقت بھی رفول کرتے وہ رک آتے ہی نے رفا یہ دئی ہے اور جب دو رکعتیں مکمل کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے چار رکعتوں والی یتیم تین رقتوں والی نماز اگر ہوتی تو تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے رفع یا دئی ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے رفع دین کرتے فرماتے ہیں و رفع ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے جیسے میں نے کر کے دکھایا رکو جاتے ہوئے بھی رفلی دہن کرتے عبد اللہ بن عمر رکو سے اٹھتے ہوئے بھی رفلی دہن کرتے اور جب دو رختوں کے بعد تیسری رقت کے لیے کھڑے ہوتے تو اس وقت بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رفوری دین کرتے اور کہتے کہ یہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے دنیا والو. یہ امام الانبیاء کا طریقہ ہے جس پر عبداللہ بن عمر عمل کر کے دنیا کو دکھا رہا ہے یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں صحیح بنے خدیمہ میں شریمتی میں ابو دبود میں مسلم احمد میں اور دوسری بہت سی کتابوں کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے. تیسری حدیث اور اس حدیث کے یہ دوسری حدیث جو میں نے سنائی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے ویسے تو صحیح بخاری کی روایت کے سرن کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ساری دنیا کے مسلمان متفق ہیں کہ اس میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے لیکن پھر بھی پھر بھی اہل علم محدثین انہوں نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے تمام کے تمام راوی وہ ستح ہیں کوئی راوی اس کی سنگ کے اندر جتنے راوی ہیں کوئی ایک راوی ایسا نہیں جو ضعیف ہو اور جس کو محدت سین نے ضعیف قرار دیا ہو کوئی ایک راوی بھی اس میں ایسا نہیں ہے تیسری حدیث ابو قلابہ ابو قلابہ رضی اللہ عنہ ہو وہ روایت کرتے ہیں کہ انا ہو را مال کبنل ہو سے یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے تیسری حدیث صحیح بخاری کی انا مالک ابن الحبیر انہوں نے مالک بن حویرس کو دیکھا یہ ابو کلابا تابعی ہیں اور مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ یہ امام المبیا کے جلیل القدر صحابی ہیں یہ مالک بن حویرس وہ ہیں صحیح بخاری شریف کے اندر ان کا قصہ موجود ہے یہ اپنے علاقے سے کوئی بیس کے لگ بھگ افراد تھے جو مدینہ طیبہ امام الانبیاء سے اسلام سیکھنے کے لیے دین سیکھنے کے لیے پیارے پیغمبر سے کا طریقہ دیکھنے کے لیے جو بیس کے لگ بھگ لوگ اپنے علاقے سے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تقریباً بیس دن یہ مدینہ الرسول رسول کے اندر رہے امام الانبیاء کی امامت میں انہوں نے بیس دن مسجد نبوی کے اندر رہ کر نمازیں ادا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کے چیئروں سے محسوس کیا کہ یہ لوگ ان کو کافی دن ہو گئے ہیں ادھر ٹھہرے ہوئے اب ان کے دنوں میں ان کو واپس گھروں میں جانے کا شوق پیدا ہو رہا ہے گھر والوں کی محبت ان کے دنوں کے اندر وہ اٹھ رہی ہے پیارے پیغمبر نے خود ہی ان کو کہا شاید تم اپنے گھر والوں کی طرف جانا چاہتے ہو اب بیس دن رہ چکے تھے وہ مدینہ طیبہ میں تو کہنے لگے جی اللہ کے نبی آپ نے فرمایا پھر جاؤ تم اپنے گھروں میں جاؤ اور خاص خاص چند باتیں امام الانبیاء نے بطور نصیحت بطور بصیت چند ایک باتیں وہ خاص طور پر ان کو بیان کی آپ نے ان میں سے جن باتوں کی نصیحت کی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ تم نے واپس جانا ہے تم نے نماز کو بازماج پڑھنے اور جو تم میں سے زیادہ علم والا ہے وہ تم میں سے کیا بنے گا امام بنے گا اور اگر علم میں تم سب برابر ہو تو جو تم میں سے بڑا ہے عمر میں وہ تمہارا کیا بنے گا امام بنے گا اور یاد رکھنا سنو کما رہی تو موری وسلی او اور میرے تیس صحابہ کی جماعت اپنے علاقے کو واپس جانے والوں مدینت المنورہ مدینت الرسول کے اندر اپنی زندگی کے بیس دن اثر کر کے امام الانبیاء کی امامت میں بیس دن نمازیں پڑھ کر جانے والوں امام الانبیاء نے ان کو خاص وسیعت کی سلو کما رہی تم تم نے واپس جا کر نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھ نماز کیسے پڑھنی ہے جیسے مجھے محمد الرس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھ میرے یہ جی صحیح ساری شریف کے الفاظ کا ترجمہ سنا رہا ہوں میں اب. یہ چلے گئے امام ان کے بن گئے جا کر مالک بن حویر رضی اللہ عنہ وہ ان میں سے بڑے بھی تھے ان کو انہوں نے امام بنا لیا انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دی اپنے علاقے میں پہنچ کر یہ وہ روایت ہے جس طرح وہ نماز پڑھاتے تھے جا کر ابو کلابہ کہتے ہیں یہ جو میں آپ کو حدیث صحیح بخاری کی سنا رہا ہوں مرحبos. مرحبos. مرحبos. را مالک سے ابو کلابہ کہتے ہیں میں نے مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی انہوں کو دیکھا امام المبیا کے اس صحابی کو دیکھا ادا صلاح جب وہ نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا ان کو ادا صلاح کبرا و رفا یا جب انہوں نے نماز شروع کی تو انہوں نے اللہ اکبر کہا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا رفوریہ دین کیا مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ حبیر رفول کیا دونوں ہاتھوں کو اٹھایا وہ ادا ارادہ یار رفا غی اور جب مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ نے رکوع کرنے کا ارادہ کیا رکوع کے لیے جھکنا چاہ تو رفا یاد ہے پھر, پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا دونوں ہاتھوں کو اٹھایا رفوریہ دین کیا رفا رو مینر رکو رفا یہ ہے اور جب رکوع سے انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا تب بھی یدین کیا اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ حد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے بیان کیا مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ نے کہ دنیا کے لوگوں مجھے دیکھنے والوں رسول اللہ علیہ وسلم مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا جیسے میں نے کیا امام المبیا کا یہی طریقہ تھا یہ بیس دن ایک دن نہیں بیس دن بیس دن کی پانچ نمازیں بھی پیارے پیغمبر کے پیچھے پڑی ہوں تو کتنی نمازیں بنتی ہیں ایک سو نماز بنتی ہے بیس دن امام علم پیچھے نمازیں پڑھی پیارے پیغمبر کو بیس دن پڑھتے دیکھتے رہے امام بنتے ہیں جا کر اپنے علاقے کیا تو نماز شروع کرتے ہوئے بھی رفائی دین کرتے ہیں رکو جاتے ہوئے بھی رفل کی کرتے ہیں رکو سے اٹھا سر اٹھاتے ہوئے پھر کی دہم کرتے ہیں اور دنیا کو بتلاتے ہیں کہ سنا رسول اللہ علیہ وسلم میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کر رہا یہ کوئی میری سوچ اور فکر نہیں ہے محمد الرسول اللہ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے جس کو ہم نے اپنا رسول مانا ہے اس نبی کا یہی طریقہ تھا پیارے پیغمبر نے ایسے ہی کیا تھا جس طرح میں نے تمہیں, تمہیں نماز پڑھا کے دکھائی <تصفح> صحیح بخاری میں بھی ہے یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے مالک بن حویرہ سے ہی ہے مطلب ہے متافا علیہ روایت ہے یہ بھی تیسری روایت بخاری اور مسلم کا اس روایت پر بھی اتفاق ہے <تصفح> صحیح بخاری اور <تصفح> اچھا ان تینوں روایتوں <تصفح> میں میرے بھائیو ایک بات یاد رکھنے والی ہے ایک بات یاد رکھنے والی یہ آپ نے بھول لی نہیں ہے اس کو یاد رکھو گے انشاءاللہ شاء آپ کو بڑا نفع ملے گا دنیا کے اندر وہ بات کیا ہے جو میں نے عبداللہ بن عمر کی پہلی حدیث پڑھی ہے اس میں بھی یہ لفظ پڑے ہیں یہ لفظ بخاری اور مسلم کے متفق علیہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ وسلم جب رکوع جاتے رکوع کا لفظ آیا کس کا لفظ آیا شروع کرتے رفلی لین جب رکو جاتے کیا کرتے جب جب کیا کرتے رکو جاتے رکو کا لفظ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق بنانا روایت میں یہ لفظ یاد رکھنا ہے جب رکو سے سر اٹھاتے تب بھی رفولی کرتے دوسری روایت جو صحیح بخاری کے حوالے سے میں <تصفح> نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہے جس کو عبداللہ بن عمر سے بیان کرنے والے نافے ہیں اس روایت کے اندر بھی <تصفح> یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب نماز شروع کرتے عبداللہ بن عمر کو دیکھا جب انہوں نے نماز کو شروع کیا اللہ اکبر کہا اور رفدین کی جب رکو گئے رفا دین کیا جب رقو سے سر اٹھایا رفا الدین کیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا اور تیسری روایت بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت اس میں بھی مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ نے جو نماز پڑھی ہے اس کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں رقو کے اس کے اندر بھی لفظ موجود ہیں رقو کے لفظ موجود ہیں یہ رقو کے لفظ کو نہیں بولنا کہ نماز شروع کر کی جب مالک بن بنس نے, بن حویرس نے مالک مالک ابو کلابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رفول دین کیا دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور جب رکوع کا ارادہ کیا رفلی دین کیا جب رکوع سے سر اٹھایا تب تبھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور پھر کہنے لگے کہ ہاکدہ کان رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ سلم فارو امام المبیا مدینے والے امام ایسے ہی کیا کرتے تھے یعنی رکوع رکو کے لفظ موجود چوتھی دلیل اس عمل کی چوتھی دلیل یہ حدیث ہے عبد الحمید بن جعفر حمید بن جعفر بیان کرتے ہیں محمد محمد محمد محمد بیان کیا کیا کہتے ہیں ہمیں محمد بن امر بن اطا نے بیان کیا وہ کہتے ہیں میں نے ابو حمیدی رضی اللہ عنہ سے سنا ابو حمیدی رضی اللہ عنہ سے سنا یہ صحابی ہیں رسول اللہ وسلم کے ابو حمیدی رضی اللہ عنہ سنن ابود ابود میں بھی ہے صحیح بنے خزیمہ میں بھی ہے صحیح بنے حبان میں بھی ہے اور بھی دوسری بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے ابو حمید سائے رضی اللہ عنہ سے سنا سی منا صحاب علیہ وسلم ابو حمید سائے پیارے پیغمبر کے دس صحابہ میں موجود تھے ابو حمید سائے کہاں موجود تھے امام وبیا کے دس صحابہ صحابہ کی جماعت میں دس صحابہ میں ابو حمید سائیدی موجود تھے رضی اللہ عنہ ان دس صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید سائیدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہنے لگے کہ انا عالم کم بے فلاط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں اللہ کے نبی کی نماز کے طریقے کو پیارے پیغمبر کیسے نماز پڑھتے تھے یہ راوی کہتے ہیں ان دس صحابہ میں ابو کتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے بڑے جلیل قدر صحابی ہیں ابو کتادہ انصاری حجت القدا کے موقع پر نا جب حج کرنے کے لیے جا رہے تھے امام الانبیاء صحابہ بھی یہ باندھا ہوا تھا یہ محرم نہیں تھے یہ ویسے ہی احرام والوں کی خدمت کرنے کے لیے ساتھ جا رہے تھے یہ ابو ابو فتادہ انصاری رضی اللہ عنہ. محرم کے لیے احرام کی حالت میں یہ میدانی شکار کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے خشکی کا شکار محرم کے لیے کرنا جائز نہیں حرام ہے حالت احرام کے اندر تو نہ شکار کرنا جائز ہے نہ شکار کا حکم دینا جائز ہے کہ وہ شکار ہے کر لو نہ کسی شکار کرنے والے شکاری کی مدد کرنا جائز ہے جو حالت حرام میں مسلمان ہوتا صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک جنگلی گائے دیکھی جنگلی گائے جنگلی گائے دیکھی بڑی موٹی تازی تو بیابا کہتے ہمارا دل چاہتا تھا یہ ابو کا دیکھ لے کیونکہ وہ تو حرام کی حالت میں نہیں ہے خود انہوں نے بتانا نہیں تھا تو اچانک ابو خطادہ کے بھی نظر پڑی انہوں نے وہ دیکھ لی جنگلی گائے جا رہی تھی انہوں انہوں نے نے دیکھ لی فور گھوڑے پر چھلانگ لگائی اور اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ان کا نیزہ وہ زمین پر رہ گیا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے وہ احرام والوں سے کہا کہ بھئی مجھے میرا نیزہ پکڑا دو یہ مجھے میرا یہ سامان اسلحہ پکڑا دو سب نے انکار کر دیا کہ ہم کوئی نہیں پکڑائیں گے ہم نے نہیں پکڑانا چاہے وہ اپنی سواری سے گھوڑے سے اترے اتر کر انہوں نے کردا پکڑا اس کے پیچھے لگ گئے اس گائے کو جا کر نیل گائے کو جا کر شکار کر لیا لا کر امام المبیا کے سامنے پیش کی پیارے پیغمبر نے بھی اس کا گوشت کھایا صحابہ نے بھی گوشت کھایا یہ ہے وہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر کے صحابی جلیل القدر کہتے ہیں راوی کہ جن صحابوں میں ابو حمیدی رضی اللہ عنہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تم سب سے زیادہ امام اللہ کی نماز کو جانتا ہوں نماز کے طریقے کو جانتا ہوں ان میں کون تھے ان میں ایک ابو قطع انصاری رضی اللہ عنہ وہ سارے صحابہ اس کی بات سن کر تعجب کرنے لگے یہ الفاظ ہیں حدیث کے اندر کہنے لگے کہ سو اللہ کالو لما تو کیسے جانتا ہے ہم سے زیادہ اللہ کے نبی کی نماز کو سب اللہ کنتا سے بڑھ کر امام المبیا کے ساتھ رہنے والا پیارے پیغمبر کے پیچھے چلنے والا نہیں ہے تو کیسے ہم سے زیادہ امام المبیا کی نماز کو جان چکا ہے اور کہنے لگے والا ہم, تجھ سے پہلے مسلمان ہم زیادہ امام المیا کے ساتھ رہے پیغمبر کے ساتھ ہمارے زیادہ امام المبیا کی نماز کو جانتے اگر یہ تیرا دعویٰ ہے فعارض چل ہمیں سنا بتا اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھتے تھے ہم تیرے دعوے کی صداقت کا اندازہ لگا لیتے فعارض وہ صحابہ دس صحابہ کہنے لگے وہ جو تو اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ ہم سے زیادہ جانتا ہے ابو اس کو ہمارے ہم سامنے کیا کر, کیا کر؟, پیش کر, پیش کر, پیش کر اللہ اکبر تو ابو حمیدی رضی اللہ انہوں نے پھر پیارے پیغمبر محمد الرسول کی نماز کا طریقہ بیان کرنا شروع کر دیے وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کانا رسول ادا کام ہے رسل کے قبارہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے نا آپ اللہ اکبر کہتے جب نماز کے لیے کیا کرتے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے سما یکرا رفا سما رفا یا دئی ہے حتیہ یوہادی بہما من کے بئی ہے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیہ کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر کر لیتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے کندھوں کے برابر کر لیتے وہ یوکیم ہو کلو آزم اور اس طرح اطمینان سکون تسلی سے کھڑے ہوتے کہ ہر ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا وہ جس طرح بیٹھ کے نہیں لگاتے اس طرح تیزی نہیں بالکل سکون اطمینان سے کھڑے ہوتے کہ ہر ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر قائم اور سیدھا کھڑا ہو جاتا سما یخرا پھر پیارے پیغمبر کارا کرتے سورہ فاتحہ پڑھتے پڑتے قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھتے بعد میں فاؤ یا دئی ہے حتیہ یوہادیا بےحمام من کے بئی ہے کاد مکمل کرنے کے بعد پھر سرور کونین امام المیا محمد الرسول اللہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اخاتے حتیہ کہ ان دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر لے جاتے پھر رفوری بیان کرتے سما سما یر کا ہے اللہ رک بات ہی ہے پھر پیارے پیغمبر رکو جاتے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے موت لا یو سب را سہو ولا بالکل برابر حالت میں آپ کی کمر ہوتی نہ آپ کا سر کمر سے نیچا ہوتا اور نہ پیارے پیغمبر کا سر کمر سے اونچا ہوتا یہ کون بیان کر رہا ہے ابو حمید سائدی دس صحابہ کے سامنے یہ دعوی کر کے ان دس صحابہ کو امام الانبیاء کی نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں پیارے پیغمبر ایسے نماز پڑھتے تھے اچھا جی کہتے ہیں نہ وہ سر کو زیادہ نیچے کرتے اپنی کمر سے نہ سر کو زیادہ بلند اور اونچا رکھتے سمع اللہ علیہ حمیدہ یاراد بہمام من کے بئی <كِبَئِهَة> ہے اور پھر سمے اللہ علیہ حمیدہ کہتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے رفع یدین کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر کر لیتے راوی کہتے ہیں ابو زبیر زکر الدیث لمبی حدیث ہے انہوں نے پھر ساری حدیث وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے گئے سما کالا پھر کہا تمہ اذا کاما من رکھا ہی پھر جب دو رکعتیں مکمل کر کے پیارے پیغمبر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تمہ ادا کاما مینر رکا گئی پھر جب سرور کونین امام لمبیا دو رکعتوں سے اٹھتے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے رفع ی ہے حتہ یوہاد یا کے بئی ہے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیہ کہ اپنے کندھوں کے برابر کر لیتے ثنا کما سنا زندہ افتتاحی سناتے اسی طرح آپ ہاتھ اٹھاتے جس طرح نماز کو شروع کرتے وقت آپ نے ہاتھ اٹھائے کالا زبیر ذکر الحدیث وہ لمبی حدیث ہے راوی ہے زبیر اس کے سند میں کہتے ہیں انہوں نے پوری حدیث پر بیان کی اور اس کے اندر اس کے بعد جب مکمل ہو گئی حدیث وہ دس صحابہ جو وہاں موجود تھے جن میں ابو رضی اللہ حبی تھے سب کے سب زبان ہو کر کہنے لگے سدک تو ابو ہی نماز پڑھتے تھے جیسے ہمیں نماز کو زیادہ جانتا ہے یہ تری بات درست ہے سدق تھا تو سچا ہے بالکل ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی اللہ اکبر یہ حدیث میں نے بتایا صحیح بنے حبان میں صحیح بنے خزیمہ میں جامع ترمذی میں امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں ہادہ حدیث حسن صحیح ہن یہ حدیث حسن اور صحیح ہے امام ابو دابود رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی سون ابو دابود میں اس حدیث کو نقل کیا اور نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں حدیث و ابھی حما حدیث صحیح ابو امیدی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے سامنے امام کی نماز کو بیان کرنے والی یہ حدیث ہوں صحیح ہوں. امام ابو دابود اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اپنی سنن کے اندر تحریر کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے متلقن بالقبول ہے اس کو دنیا میں محبت سیر کی تلقی بالقبول حاصل ہے ساری دنیا کے محبت سیر نے اس کو قبول کیا ہے لا اللہ تالو اور امام ابو دابود کہتے ہیں اس کے لیے کوئی علت کوئی عیب کوئی نقص اس حدیث کے اندر ہے ہی نہیں دنیا کے محدثین نے اس کو تلقی بالقبول سے نوازا ہے لا اللہ تعالی امام ابو دابود کہتے ہیں اس کے اندر کوئی عیب کوئی نقص ہے ہی نہیں اس کی طرف ایسی پکی حدیث اور پھر پانچویں حدیث سن ہوئی حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ عنہ چلو اس کے بھی علاوہ بن نبی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں وہ کہتے ہیں سلحی تو میرے بھائیوں کو اور کرنا سلائی تو میں اللہ کے فضل سے آپ کو معلوم ہے بھائیوں کو کہ ضعیف ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں نہیں سناتا ہوں اللہ کے فضل سے نہیں سناتا ضعیف حدیث قائل نہیں ہوں ضعیف ہوئی فریق جو ان حادث میں سے کسی کو ضعیف ثابت کر دے انشاءاللہ جو کہے گا منہ مانگا انعام اس شخص کو دینے کے لیے تیار اطابن نبی ربا کہتے ہیں سلائی تو خلفا عبداللہ ابن زبیر میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی امامت میں میں نے نماز ادا کی فکانہ یہ رفایہ ہے یہ دفتر تو عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے عبداللہ بن زبیر کیا کرتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے تو رف الدین کرتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے وہ ادا رقا یہ رکوع کا لفظ پھر آیا ہے اس میں جتنی حدیثیں پڑھیں ہیں سب کے اندر رکوع کا لفظ موجود ہے وہ ادا رکا اور جب رکوع کرتے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ ہو وہ ادا رفا رنر رقو ہے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو تب بھی وہ رف ال کرتے فصال میں نے پوچھا اقاب نبی ربا کہتے ہیں میں نے پوچھا عبداللہ بن زبیر سے کہ آپ یہ کیا کرتے ہو تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا سلحی تو سلفا ابھی بکرے صدیق رضی اللہ عنہ اور سوال کرنے والے مجھ سے میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد و رسول اللہ امام المبیا کی زندگی میں پیارے پیغمبر کے مسلے پر کھڑا ہونے کی شرف اور عزت پانے والے پیارے پیغمبر کے صحابی جن کو امام المبیا نے خود اپنے مسلح کا وارث بنایا اپنے بعد وہ, وہ میں نے اس امام کے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی یہ عبداللہ بن زبیر اس سائر کو عطا بن نبی ربا کو یہ جواب دے رہے ہیں میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے فکانا یہ دفترا و ادا رفا راسا جب نماز شروع کرتے ابو بکر صدیق رفع دین کرتے جب رقو جاتے رفع دین کرتے جب رقو سے سر اٹھاتے رفع الدین کرتے کہتے ہیں یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کالا ابو بکر صدیق نے کہا سلائی تو خلفہ رسول اللہ میں نے محمد الرسول اللہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی بھی جب کرتے جب رکو جاتے کرتے جب رقو سے سر اٹھاتے نے بیان کی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو یہ حدیث امام بہ کی رحمت اللہ علیہ کی کتاب السنن القبرا السنن القبرا کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے سند کے سارے لاوی سکے ہیں بن حجر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تلخیص الحبی کے اندر بھی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے رواتن اس کی سند کے تمام راوی ہیں کوئی راوی ایسا نہیں جس کے اوپر کلام کی جا سکے جس کو کمزور اور ضعیف قرار دیا جا سکے تو اب ابو بکر سے رضی اللہ عنہ وہ بھی رفاید کرتے تھے رقو جاتے ہوئے رقو سے سر اٹھاتے ہوئے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ امام المبیا کے پیچھے میں ابو نے نماز پڑھی امام المبیا ایسے ہی کرتے تھے جیسے میں نے کی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یہ حدیث ہے صحیح بنے خزیمہ میں صحیح بنے حبان میں ترمزی میں اور امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا شیخلام بن تیمیہ نے صحیح کہا اور اس, اس کی صنعت کے صبرہ بھی بال اتفاق ہیں سارے جرات تدیل کے آئمہ کے اتفاق کے ساتھ اس کے رابطہ ہیں علی بن بنبی طالب کہتے ہیں کہ انحو کانا ادا قاما رسلاتے امام الانبیاء محمد رسول وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کبرا اللہ اکبر کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حزبہ من کے بہے اپنے کندھوں کے برابر مسلا والے کا اور ایسے ہی کرتے جب اپنی قرآ کو مکمل کرتے اور رکوع کا ارادہ کرتے تو تب بھی ایسے ہی کرتے محمد رسول اللہ وسلم جیسے آپ نے نماز کے شروع میں کیا تھا ارادہ کہتے ہیں یسنا وَيَسْنَعُ یسنا رفا من رقوئے اور جب رقو سے سر اٹھاتے پیارے پیغمبر تب بھی ایسے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے وَلَا یرف یہ فِي ہے فی صَلَاتِهِ فِي سلاتی فی ش من قَائِدٌ بہ و قاعد ان نبی نماز کے اندر کسی بھی جب بیٹھی یا میں ہوتے تھے تو رفع دین نہیں کرتے علی رضی اللہ کی روایت ہے علی ابی طالب رضی اللہ کی، مسلمانوں کے چوتھے صلیفہ راشد، پیارے پیغمبر کے چچا بھائی، امام کے گھر میں پرورش پانے والے یہ سلم نماز شروع كرتے رفلی دین كرتے جب رقو جاتے رفع دین كرتے جب رقو سے سر اٹھاتے رفلیہ دین كرتے اور بیٹھے ہوئے ہونے كی حالت میں كسی حالت میں بھی رفلیہ دین نہیں كرتے تھے رسول نہ رکو. سعیدے میں جاتے ہوئے نہ سعیدے تھے سلام پھیرتے ہوں یہ چند ایک میں نے رکھی ہیں ان کے علاوہ ابو رضی اللہ رضی اللہ کی حدیث میں صحیح مسلم اور دوسری کتابوں میں اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام کی صحیح اثامت کے ساتھ دنیا کے اندر روایات رفل کی مسواتر موجود ہیں اور اس کو متواتر میں نہیں کہہ رہا اپنی زبان سے میں نے اپنی زبان سے نہیں کہا نماز کے اندر رکو جاتے ہوئے رکو سے سر اٹھاتے ہوئے نماز کو شروع کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا رفل یا کرنا یہ امام المبیا کی متواتر متواتر سنت ہے اس کو متواتر کس نے کہا چند ایک نام ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صرف جن اما نے امام ابن الجی حافظ ابن حجر شیخ الاسلام زکری امام سخاوی امام ابن قدامہ، امام ابن تیمیہ، اور ان کے علاوہ امام القطانی، بہت سے محدثین سب سب کے سب اس بات پر متفق ہیں رفو کی جان والی یہ متواتر حادیث ہیں۔ متواتر ہیں متواتر حادیث جن متواتر میں کسی کو شخص ہوا اصول شاشی ہمارے ہنسی بھائیوں کی یہ اصول فقہ کی مسلمہ کتاب ہے اصول شاشی اس میں لکھا ہوا ہے کہ متواتر کا انکار کرنے والا بندہ اس کا حکم ایسے ہے جیسے کوئی قرآن کی آیت کا انکار کر دے متواتر حدیث کا منکر وہ قرآن کی آیت کے منکر کے برابر ہے قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا متواتر حدیث کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہتا کاہور ہو جاتا ہے یہ کس نے اصول بنایا ہمارے حنفی بھائیوں کی کتاب اصول المبحث حسانی کے اندر یہ اصول موجود ہے متواتر حدیث کا درجہ قرآن کی آیت کے برابر ہوتا ہے کوئی نہیں میرے قرآن کی آیت کے برابر جن حدیث کا درجہ ہے آج ہماری صورتحال کیا ہے ان احادیث کی ان بخاری اور مسلم کی احادیث کی دشمنی پر ہم ماشاءاللہ کھڑے ہوئے کیوں کھڑے ہیں دشمنی پر کیوں کھڑے ہیں دشمنی پر وجہ کیا ہے انشاءاللہ شاء اس وجہ کے دلائل کیا ہیں ان دلائل کی حقیقت کیا ہے وہ اگلے جمعے انشاءاللہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ شاء آپ کو سمجھ آئے گی کہ کی حقیقت کیا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے سنت کیا ہے اور خلاف سنت کیا ہے اور اس کا سنت کی ان صحیح احادیث کی خلاف ورزی کرنے کی سبب وجہ کیا ہے انشاءاللہ وہ آپ کو بیان کریں گے اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیقہ فرمائے وآخر ان رب العالم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 اللهم اعز الاسلام والمؤمنين اللهم انصر الاسلام والمؤمنين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وبخز من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم قاتل الكفار الذين يسدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اولياك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وخرق بنيانهم وأتف نيرانهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا تردهون القوم المجرمين سبحان ربك رب العزة ما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فرو نفروین ایمان ایمانداری اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور نصرت کی یہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے او مم چرت مومو کے گلا اے موہم مچرد مومو کے گلا ان کو جنت چلا اے خدا اے خدا اے خدا, اے خدا کے جنت جن رس چلا اے خدا اے خدا اے خدا ان کو جنت کے رسے چلا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے محمد کے رب مومنوں کے علا اے محمد کے رب مومنوں کے ان کو جنت کے رس پیڑ والوں سے جنگ ہو گئی یہ زمین جن پہ ساری ہی تنگ ہو گئی جن کی پیڑ والوں سے جنگ ہو گئی جن کو کوئی جھکا جن کو کوئی جھکا نہ سکا ان کو جنت کے ادار ادار او ہمرگ مومنو کے علا او مومنوں کے علا ان کو جنت کے رس چلا اے خدا جو ان کو جنت کے رسے چلا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا ایم ومت کے رب مومنوں کے لا کے, کے ان کو جنت کے سے جلا. 我到 اللہ کی رضا کی خاطر قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جیل میں ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ کی ناراضگی پر قید کو ترجیح دی اور رسول ابرال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کے لیے بھی سرداران قریش نے بھرپور منصوبہ بندی کی وَإِذْ يَنْكُو بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أو أو ويمكر الله والله وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کافر آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا دلا وطن کر دیں وہ اپنی چالے چل رہے تھے